اور روشن من تنزیر الگ رین اکیسے پیارے سورہ سیتا کے یہ پہلے رکو ہے یہ رکو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر بارہ تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے سورہ سجدہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے صورتوں میں سے ہیں. اس سورہ مبارکہ میں تیس آیاتیں تین رکو تین سو اسی کلیمات اور ایک ہزار پانچ سو اٹھارہ روح پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے اس صرح مبارکہ میں اللہ تبارک وطالی کے قدرتوں کا تذکرہ ہے اور انسانوں کو اللہ کے قدرت کے ان نمونوں پر غور اور فکر کی دعوت دی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جو کتابی ہدایات یعنی قرآن نظر فرمائی ہے یا جو دینی اسلام ہے یہ ایک سنجیدہ درج زندگی کا نام ہے اس میں جلد بازی یا کوئی غلط فہمی یا محدود سوچ نہیں رکھا جاتا بلکہ اللہ تبارک کو تعالیٰ اس سارے کائنات میں پھیلائے ہوئے پیدا کی ہوئے اپنے کائنات پر بندوں کو دعوت فکر دیتا ہے سوچنے کا موقع دیتا ہے غور اور فکر اور اس پورے کائنات میں تبدیلیاں جو رونما ہو چکی ہے جو رونما ہو رہی ہے اور خود اس انسان کی وجود میں جو مختلف تبدیلیاں آتی رہتی ہے کہ بچپن سے جوانی جوانی سے بڑھاپا صحت سے بیماری بیماری سے صحت خوشحالی غم ہوائیں سردی گرمی دن رات یہ سارے وہ چیزیں ہیں اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو ان چیزوں پہ غور کرو آخر کون ہے وہ جس کے حکم سے یہ سارے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہے اور وہ یہ تبدیلیاں کیوں رونما کرتا ہے یقیناً انسان اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے جو پہنچنا چاہے کہ یقیناً کوئی ہے جو اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور وہی اللہ ہے جس نے قرآن نازل کی اور قرآن مجید اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک خاص طرز زندگی اپنانے اور ایک خاص عقیدہ رکھنے کا حکم دیا کہ جو عقیدہ وہ اللہ کے بارے میں رکھے وہ عقیدہ وہ دنیا میں کچھ اعمال کے بارے میں رکھے اور آخرت کے بارے میں رکھے بلطالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد میں غبان نہایت رحم کرنے والا ہے الف یہ حروف مقدعات میں سے ہے یا آیات موجز میں سے ہے جس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے تنظیل الکتابیں اتاری گئی ہے یہ کتاب لا بفی ہی جس میں کوئی شک نہیں میں رب العالمین رب العالمین کی طرف سے ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے کہ بھائی قرآن مجید کے بارے میں اللہ کا تو یہ دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن شک کرنے والوں نے تو اس میں کئی جگہوں پر شک کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک ہے فینفسی اس کے اندر مشکوک اور غیر معلوم اور غیر معمول بحا احکامات کا موجود ہونا اور ایک ہے کسی کا پرانی مجید کے احکامات کے بارے میں شکوک اور شبہات کا اظہار کرنا تو شکوق اور شبہات پیدا کرنا یہ اور چیز ہے اور فینسی اس میں ہونا اور چیز ہے انسان محدود سوچ رکھتا ہے محدود فکر رکھتا ہے اور وہ اس محدود سوچ اور فکر کی وجہ سے ان چیزوں کو ناممکن سمجھ رہا ہے جو اللہ تبارک وطالیہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں قرآن مجید صرف آج کے انسانوں کے لیے کتابی ہدایت نہیں بلکہ یہ تو قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے کتابی ہدایت ہے آج انسان اپنے معدور سوچ کی وجہ سے قرآن مجید کے جن بعض احکاماتوں پر شکوک اور شبہات کا اظہار کرتا ہے یقیناً ممکن ہے کہ آنے والے زمانے میں وہ اس زمانے کے انسان اپنے تجربوں سے اس نتیجے پہ پہنچ جائے کہ ہاں جس چیز کو گزشتہ ادوار میں لوگ قرآن مجید کے حوالے سے ناممکن سمجھتے تھے غلط سمجھتے تھے وہ تو حق ہے وہ سچ ہے تو یہ شکوک اور شبہات کرنے والوں کے محدود علم کی نشانی ہے کہ وہ اپنے خیال اور اپنے ظام سے یہ شکوک اور شبہات جو ہے وہ کر لیتے ہیں فی نفسی ہی اللہ کے قرآن کے احکامات کے سچائیوں میں کوئی شک ہے ہی نہیں یقولون کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنے طرف سے جھوٹ موٹ بنایا بلحول حق کو میں حقبک بلکہ یہ سچ ہے تیرے رب کی طرف سے یعنی یہ قرآن تیرے رب کی طرف سے برحق نازل کردہ ہے اور اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ قَوْمًا ذرا قومن تھا کہ آپ ڈرائے اس قوم کو میں من من قبلک جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا یعنی قریش لحمیہ تدوم تاکہ وہ لوگ صرف راستے پہ آ جائے یعنی جس کتاب کا معجوزہ اللہ کی طرف سے ہونا ظاہر ہے اور یہ اس قدر واضح ہے کہ شک اور شوبھی سے بالا تر ہے اور اس میں شک اور شبہ کا قطن گنجائش نہیں ہے اس کی نسبت کو یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے طرف سے بنا کے لایا ہے اس کو اور معاذ اللہ جھوٹا ہے یہ کلام جس کے نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حد ہو گئی جب ایسے روشن چیزوں میں بھی شبہات پیدا کیے جائیں گے تو ذرا غور کرو انصاف کرتے وقت کون کون سی چیزوں میں شکو کو شبہات نہیں کریں گے اللہ تبارک وطالعہ شاد ہے اللہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو ہما بھائی نہ اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے فی سکھ چھ دنوں میں وہ قائم ہوا عرش پر ذہن میں یہ بات سکتی ہے کہ دن اور رات کا تعین تو اس زمین کے پیدائش کے بعد ہوا ہے اللہ تبارک کو طالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کائنات کو چھ دنوں کے میں پیدا کیا ہے اس وقت تو چھ دن تھے نہیں بات یہ ہے کہ ازل میں اللہ تبارک کو تعالیٰ کے علم میں تھا کہ جب میں اس دنیا کو پیدا کروں گا تو اس سارے کائنات کی تخلیق اگر قیاس کر لیا جائے دنیا کے پیدا کرنے کے بعد دن اور رات پر تو یہ کتنا مدت قرار پائے گا اور یہ اللہ کے علم میں تھا اسی لیے مفصرین نے اس کی یہ بھی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے چھ دنوں کے مقدار میں میں مِن مِن بلین اور نہیں یہ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی بھی حمایتی ولا شفیع اور نہ سفارشی افالات کروں کیا پھر بھی تم اس طرف دھیان نہیں کرتے ہو ایسا جہان کہ جو تمہیں اس حد تک لے جائے کہ تمہیں حق حق اور باطل باطل دکھائی لگے اللہ کا احشاد ہے جو من المرسنا وہی فیصلے کرتے ہیں حکموں کا آسمان کی طرف سے زمین تک سم یار جو علی پر چڑھتے ہیں وہ فیصلے اس کے طرف فی ایک دن میں کانا مقدار ہو الفصلت مما دون کہ ہے جس کی مقدار ایک ہزار برس تمہارے گنتی کے حساب سے یعنی بڑے کام اور اہم انتظامات کے متعلق ارش عظیم سے فیصلے مقرر ہو کے نیچے کے طرف حکم ہو کر نازل ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری جگہ میں کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ کے ان حکموں کے لیے پھر تدبیر کرتے ہیں شرم اللہ ہے یو دب دیر العمر وہ تدبیر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان حکموں کی اللہ کے ان حکموں کو کس طرح سے نافذ کر دیا جائے اور پھر جب وہ حکمیں نافذ ہوتی ہے تو ان حکموں پر رونما ہونے والا یا منتج ہونے والا جو نتیجہ ہے وہ اللہ کے طرف بہت تیزی کے ساتھ پہنچا دیا جاتا ہے ایک دن کے مقدار کے دورانیے میں پہنچا دیا جاتا ہے اور یہ ایک دن جو اللہ کے ہاں ہے اور انسان اگر اس ایک دن کے دورانیہ کو اپنی دنیا کے دنوں کے حساب سے گننا شروع کرے تو وہ ایک ہزار سال کے برابر بنتا ہے ظاہر کا یہی ہے جاننے والا پوشیدہ اور کھلے باتوں کا العزیز الرحیم جو زبردست رحم والا ہے یعنی ایسے اعلیٰ اور عظیم الشان انتظام اور تدابیر کا قائم کرنا اسی پاک ہستی کا کام ہے جو ہر ایک ظاہر اور پوشیدہ کی خبر رکھے زبردست اور مہربان ہو اللہ وہ احسن خوب بنائے ہر چیز جو بھی اس نے بنائے اور شروع کی اس نے انسان کی پیدائش مٹی سے یعنی انسان اول کی تخلیق مٹی سے ہوئی ثم مجال ہو پھر بنائی اس کے اولاد کو من ایک بے قطرے پانی کے خلاصے سے مراد اس سے وہ جوہر ہے جو مانا امنیہ کے اندر ہوتا ہے اللہ تعالی رکھو تجا ہے ثم مسوا پھر اس کو برابر کیا وہ نفاسی ہی مل اور پون اس میں اپنے طرف سے رو وہ جا لمع اور بنا دیے اس کے لیے کان وبسار اور آنکھیں وفتدا اور دل تم میں بہت تھوڑے ہوئے ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے یعنی ان نعمتوں کا شکریہ کہ جس کا تعلق آنکھوں سے ہے جن کا تعلق کانوں سے ہے اور جن کا تعلق دل و دماغ کے ساتھ ہے ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ ہے بہت کم ہوئے بندوں میں سے وہ جو اللہ کے ان نعمتوں کا عمل شکر ادا کرتے ہیں وقالو اور وہ لوگ کہتے ہیں اعزاز غل نا فل کیا جب ہم رل جائیں گے زمین میں جدید کیا ہمیں پھر سے نئے بار پیدا کیا جائے گا اللہ فرماتا ہے بل ہوں بل قو بلکہ یہ لوگ اپنے رب کے ملاقات کا انکار کرتے ہیں انہیں اس پہ غور نہ کیا کہ اللہ نے ان کو پہلے مٹی سے پیدا کیا یہ الٹا شوہات ہاتھ لگے کہ مٹی میں مل جانے کے بعد ہم دوبارہ کس طرح بنائے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قل کی الجیے تمہیں موت دے گا وہ ملک الموت کہ جس کو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے سن ربکم ترجعون پھر اپنے رب کی طرف تم سبوں کو لوٹایا جائے گا وہ آخر داوانہ الحمد للہ شرب العالمین يلا ديناش قون بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى اذ المجرمون لا تكسر رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجينا منا صالحا انا مؤمنون هيك سماري سجدة دي هي یہ رکو آیت نمبر ایک بارہ سے لے کر آیت نمبر تیئیس تک کی آیتوں پر مشتمل ہے گزشتہ رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قرآن کا برہق ہونا اور ساتھ ہی کچھ شکوک اور شبہات نکالنے والوں کا بھی تذکرہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وضاحت فرما دی تھی دلائل کے ذریعے کہ اللہ وہ ذات ہے جو علم میں اور خبر محیط رکھتا ہے کا انسان محدود علم اور فکر رکھنے والے کو اس کے علم اور اس کے قدرتوں کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا ہو سکتے ہیں لیکن چاہیے کہ وہ اپنے ان محدود علم کی وجہ سے پیدا ہونے والے شکوک اور شبہات سے دستردار ہو جائے اور اس کلا میں کے حکموں کے سامنے سلی تسلیم خم کرنے اور جو لوگ زد اور ہٹ گرمی کی وجہ سے یا, یا ہوائے نس کی پیروی کی وجہ سے اس طرح نہیں کرتے تو روز محشر یہ لوگ مجرموں کی صورت میں اللہ کے حضور جب کڑے کر دیے جائیں گے تو پھر یہ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہم نے وہ سارے حقائق دیکھ لیے سن لیے اب ہمیں واپس لوٹا دے تاکہ ہم کچھ نیک عمل کر لیں اللہ فرمائے گا کہ اب تمہیں یقین آ چکا لیکن اب تمہارے امتحان کا وقت گزر چکا اب ہر انسان نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے اب اس کو اس اب ان کو ان کے ان اعمال کے بدلے کا وقت آ پہنچا ہے جو ان کو دیا جائے گا یہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے سنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجرموں کے ان حالات کا ذکر فرمایا ہے کہ جو روز مقصد ان کو پیش آئیں گے یہ شادی مطالعہ ہے بدل تو اور اگر آپ دیکھیں ضل مجرموں جس وقت مجرم لوگ हुए اپنے سروں کو को ربدی ہم اپنے رب یعنی شرم کی وجہ سے ان کے سر ہوئے ہوں گے اور یوں کہیں گے ربنا ربا نہ رب ابسر نہ ہم نے دیکھ لیا وہ اور ہم نے سن لیا فر پس ہم کو لٹا دے نہ عمل سال تاکہ ہم نیک عمل کریں ناموقن بے شک ہم کو یقین آ گیا ہے یعنی ہمارے کان اور آنکھ کی کھل گئی پیغمبر جو باتیں فرمایا کرتے تھے ان کا یقین آ گیا بلکہ آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا کہ ایمان اور عمل صالح ہی اللہ کے یہاں کام دیتا ہے اب ایک مرتبہ پھر دنیا میں ہمیں بھیج دیجیے دیکھیے کہ ہم کیسے نئے کام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں و لوشنا اور اگر ہم چاہتے تو ہم دے دیتے نفسٍ ہر نفس کو اس کی ہدایت لیکن ٹھیک ثابت ہوئی جہنم جن یہ کہ میں بھروں گا جہنم کو جنوں سے اجمائین اور آدمیوں سے یعنی ان سبوں سے جنت اور جہنم کو میں بھروں گا دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اس پہلے فرمائش کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے کہ ولو ر کے کس رکوں میں یعنی یہ جھوٹے لوگ ہیں اگر ان کو دنیا کی طرف لٹا دیا جائے ان کی خواہش اور فرمائش کے مطابق تو پھر یہ لوگ وہی شرارتیں کریں گے جو یہ پہلے کہا کرتے تھے اس لیے کہ وہ ان کی طبیعتوں میں اور ان کی خصلتوں میں پیوس ہو گئی ہے ان کے وہ شرارتیں اور دنیا میں آ کر بھی یہ اپنے آخرت میں پیش آنے والے سارے حالات کو ماشواب اور خیال تصور کرنا شروع کریں گے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے جو ازل میں فیصلہ کر دیا ہے کہ میں جنت کو انسانوں اور جنوں سے بھروں گا جہنم کو انسان اور جنوں سے بھروں گا تو وہ میرا فیصلہ پر حق ہے اگر میں چاہتا تو میں سبوں کو ہدایت کے راستے پہ ڈال دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس چاہت کو اپنے بندوں پر زبردستی مسلط نہیں فرماتا فضوقو پر شکو بما نسی تم جیسے کہ تم نے بلا دیا تھا یقو یوم گما ہمارے اس دن کی ملاقات ہو یعنی تم نے آخرت کا اور قیامت کا انکار کیا تھا اور اسی لیے تم نے اس دن کے لیے تیاری نہیں کی تھی اب اپنے اس عدم تیاری کی سزا چکو ان نہ بے ہم تمہیں بلا دیتے ہیں وزوقذاب خود اور اس اس کے, عوض اس کے بدلے جو کچھ تم نے اعمال کیا تو انسان کے اعمال ہی سے زندگی بنتی ہے جنت جہنم بھی آخرت کی کامیابیاں اچھے اعمال کی بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی انیا بے شک ایمان رکھتے ہیں ہمارے آیاتوں پر وہ اذا اعزاز کی जब उनको جب ان کو ان آیاتوں जाता ذریعے سمجھایا جاتا ہے سچ جگہ تو وہ گر پڑتے ہیں ستوں میں یعنی اللہ کے ان حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں جب کہ تمہارا طرز عمل دنیا میں اس کے سب ہو بے اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کو یاد کر کے وہ ہم لائے اور وہ اللہ کے حکموں کے مقابلے میں بڑا پن اختیار نہیں کرتے یہ آیت سجدہ ہے اس کو سننے اور پڑھنے کے دوران یہ سجدہ تلاوت کر لینا چاہیے اللہ تبارک و تعالی آنے والے آیات میں آخر میں کامیابیوں سے ہمکنار ہونے والے لوگوں کے دنیاوی زندگی میں اختیار کی ہوئے طرز عمل کو بیان فرماتا ہے کہ میرے ہاں تو کامیابی سے ہم کنار ہونے والے لوگ وہ ہیں میرے ہاں تو التجا اور بات ان لوگوں کی سنی جائے گی کہ دنیا میں تجاف جنوب ہم عامل مواج کہ جدا رہتی تھی, تھی جن کی کروٹیں ان کے سونے کے جگوں سے یعنی ان کے بستروں سے اس غرض سے یہ دونوں اور وہ پکارتے تھے اپنے رب کو یعنی عبادت کرتے تھے اپنے رب کی و ہوں اس کے ناراضگی سے ڈرتے اور اس کے رحمتوں کی امید کے ساتھ امار و دکھنا ہوں منفک اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا تھا وہ اس میں سے خرچ کرنے والے تھے یعنی ہمارے راستے میں تاکہ ہماری بات ہمارا پیغام عام ہو جائے اللہ تعالی و طلع فرماتے ہیں کہ دنیا میں یہ رویہ اپنانے والے لوگ وہ ہے فلاں بس نہیں جانتا کوئی بھی نفس ان میں سے ان نعمتوں کو کہ جو نعمتیں آنکھوں کے ٹنڈر کی صورت میں اللہ نے ان کے لیے پوشیدہ رکھی ہے اور جیسا ام بیمار کانو یا ملون یہ بدلا ہے اس کا کہ جو کچھ دنیا میں وہ نئے کا عمل کیا کرتے تھے جس طرح راتوں کے تاریخی میں لوگوں سے چھپ کر انہوں نے بغیر کسی ڈکلاوے کے رب عبادتیں کی, عبادتی کی اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں چھپا رکھی ہے ان کی پوری کیفیت کسی کو معلوم نہیں جس وقت دیکھیں گے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ چیز چھپا رکھی ہے جو نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے اس کے بارے میں سنا اور نہ کسی بشر کی دل میں اس کے بارے میں پوری طریقے سے خ... خیال تک پیدا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احساس ہے آپ کا من کرنا مکمن کا کہ من کرنا فاصفہ بال ہوم جیسا کہ ہے فاصفہ یعنی کیا ان دونوں کا انجام یکساں ہونا چاہیے نریش تبول یہ دونوں برابر نہیں ہوں گے یعنی اگر ایک ایماندار اور ایک بیمان کا انجام برابر ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ کے ہاں بالکل اندھیرا ہے انصاف نہیں ہے اشاری برطانہ ہے اما اللہزین آمنو وہ جو ایمان لے آئے وہ آمنو صالحات اور نے اچھے آمال کیا فَلَهُمْ جَنَّةُ الْمَأْوَى تو ان کے لئے باغ ہے رہنے کے جگہ نزولاً مہمانی ہوگی بما کہانو یا آمنون اس کے بددے جو انہوں نے آمال کی جس طرح کہ مہمان کا آؤ و زیادہ کیا جاتا ہے ہمیشہ پاس رہنے والے کے مقابلے میں تو ایسے ہی یہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ہمیشہ ان کا وہاں رہنا ایک مہمان کے طرح ہوگا کہ ہر وقت ان کے اوبگت ہو رہی ہوگی وہ امن ندی اور وہ رجن دنیا میں نہ فرمانی اختیار کی فرما ہو سو ان کا ٹھکانا آج ہے کل ارادو جب بھی وہ چاہیں گے مینہارے کے وہاں سے نکلے وہی دوفی ہاں کو پھر اس میں الٹا دیا جائے گا وقت اللہ اور ان سے کہا جائے گا زو کو آزاد آگ کا آزاد الین تم دنیا میں کرایا کرتے تھے کبھی کبھی آگ کے شعلے جہنمیوں کو جہنم کی کے دروازوں کی طرف پھینکیں گے اس وقت شاید ان کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ بھائی ہم یہاں سے نکلیں تو فرشتے وہاں پہنچ کر ان کو واپس جہنم میں ڈال دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے بلندی خن مین ادنا اور البتہ ہم چکائیں گے ان کو تھوڑا سا عذاب قریب کا عذاب دون آزابل اکبر بڑے عذاب سے پہلے تو قریب کا عذاب یا توڑے عذاب سے مراد دنیا کے امتحانات ہے دنیا کے آزمائشیں ہیں جو گناہگار انسانوں کے آنکھوں کے کھولنے کے لیے ہوتے ہیں اور اگر کسی بھی گناہ پر آزمائشیں آئیں دنیا کے اندر جیسے کہ انبیاء کرام ہیں یا چھوٹے بچے ہیں بچیاں ہیں ان پر جو بیماریاں آتی ہے تو یہ ان کے گناہوں کے نتیجے میں نہیں ہوتی بلکہ یہ تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کی نمونی کے طور پہ ہوتا ہے کہ اللہ اگر چاہے تو یوں بھی کر سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ اللہ اس کے ذریعے ان بچوں کے ذریعے ان کے خاندان کے لوگوں کو آزمانا چاہتا ہے اور اگر وہ اللہ کے اس مفلوج بندے کا اللہ کے اس مفلوج بندی کا خیال رکھیں تو اللہ تبارک وطال اس کو ان کے لیے اجر بناتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ یہ امتحانات ہم ان پہ دنیا میں نازل کرتے ہیں بڑے امتحان سے پہلے یعنی آخرت کے آزمائش سے پہلے لال لوگوں چون تاکہ وہ اپنے رب کی طرف پہرائے منلم مِن مَنْ رب ربی اور اس سے بڑا بے انصاف کون ہو سکتا ہے کہ جس کو نصیحت کی جائے اس کے رب کے حکموں کے ذریعے پھر بھی وہ اس سے رو کردانی کرے اللہ فرماتر من منتقم بے شک ہم ان گناہ سے بدلہ لینے والے ہیں یعنی جب تمام گناہ اور ظالم مجرموں سے بدلا لینا ہے تو یہ ظلم ظلم کرنے والے کیوں کر ہم سے بچ سکتے ہیں؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب وہ جاننا ہو پار سورہ سیدہ کے یہ تیسری اور آخری رکوع ہے جو کہ آیت نمبر تیئیس سے لے کر آیت نمبر تیس تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رکوع میں اللہ تبارک وطالعہ حضور نبی کریم سرسن کے ذریعے مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ میرے مسلمان بندو تو میں بڑے پیمانے پر اللہ کے حکموں کے بارے کفار کے پروپگنڈوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بڑے پیمانے پر کثرت کے ساتھ اللہ کے حکموں کے خلاف ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے وہ ناممکن ہے یہ غلط ہے وہ غلط ہے اور اسلام اس کے بارے میں نظریہ دوسرا پیش کرتا ہو تو ایسا نہ ہو کہ ان کے وہ پروفگنڈے تمہیں اللہ کے حکموں کے بارے میں شکوق اور شبہات میں مبتلا کریں بلکہ تم قرآن مجید کے بیان کردہ حقائق کے مطابق اپنا عقیدہ درست رکھو اپنے اعمال کو یکسو رکھو اس لیے کہ اس سے پہلے بھی زمانوں میں انبیاء کرام کے ادبار میں مخالفین کی طرف سے سچ اور حق کے مقابلے میں ایسے ہی پروپگنڈی کیے گئے تاکہ اس حق اور سچ پر ایمان رکھنے والوں اور عقیدہ رکھنے والوں کے ایمان اور یقین کو متزلزل کر دیں لیکن ان پیغمبروں کے امتوں میں بھی کچھ ایسے سالح لوگ ہو گزرے تھے کہ جو غیروں کے ان ناجائز پروگنڈوں اور متاثر کن جو ان کے موشقافیاں تھی اور جھوٹے پروگنڈے تھے ان سے متاثر نہیں ہوئے بلکہ وہ ہمیشہ حق پہ قائم رہ کر حق کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہے وہی لوگ ہم پہ یقین کرنے والے تھے اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح ان کا انجام بخیر ہوا تم بھی سچ اور حق کے ساتھ اپنے آپ کو یکسوئی کے ذریعے وابستہ رکھو تمہارا انجام بھی کامیابیوں سے ہمکنار ہوگا چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے وہ لقت آ موسل اور یقیناً ہم نے دی تھی علیہ السلام کو کتاب فلا پس نہ ہو نہ آپ فیمری اللہ سے ملاقات کے بارے میں حقوق اور شبہات میں وہ جاننا بنی اسرائیل اور ہم نے کیا تھا اس کتاب کو ہدایت کا ذریعہ رہنمائی کا ذریعہ بنی سہیل کے لیے وجہ اور ہم نے کیے تھے ان میں سے ام کچھ لوگوں کو پیشوا اور یہ پیشوائی ان کو دو وجہ سے ملی تھی ایک تو یہ کہ یہ خطون اب امرنا وہ لوگوں کو رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکموں سے لمبا صبر اور جب انہوں نے صبر کیا ایک اور دوسرے وکان و بےآتینہ یوکنون ان کو ہمارے آیاتوں پر ہمارے باتوں پر یقین تا. کہ جو کچھ اللہ تبارک و تذا سب نے فرمایا ہے وہی حق ہے چاہے ملکرین اس کے مقابلے میں کتنے ہی پروگنڈا کیوں نہ ان ربا یس لبئی نہ بے شک تیرا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان یوم قیامت قیامت کے دن فیمہ قانوفی اختلف ان امور میں کہ جن میں وہ مسلمانوں کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں اولم یا کیا ان کے ہدایت کے لیے یہ بات کافی نہیں کم اہلکنا من قبلهم من القرون کتنوں کو ہلاک کیا ہے ہم نے ان سے پہلے جماتے یمشو نفی مسا کے نہیں کہتے ہیں یہ ان کے گھروں میں شکست اس میں بھی البتہ نشانی ہے افرائے کیا وہ کچھ بھی نہیں سنتے تو اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ طاقتور کو میں خود بخود مر گئی وہ خود بخود آئی تھی اور اپنی مرضی سے چلی گئی ہرگز نہیں جو ان کو لانے والا تھا اسی ذات نے ان کو نابود کر دیا اسی طرح سے ان کے لانے والا بھی کوئی ہے اسی کے حکم پر ان کی دنیا زندگی موقوف ہے جب وہ چاہے گا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو یہاں سے اٹھنا پڑے گا اولم یا کیا انہوں نے دیکھا نہیں انا نہ سوکل یہ کہ ہم ہانکا کے لے جاتے ہیں پانی کو زمین کی طرف پر جو روزے جشک زمین ہوتی ہے چٹی المان ہوتا ہے فل خریشی زران پھر ہم نکالتے ہیں اس پانی کے ذریعے چھیتیاں تا کہ کاتے ہیں اس میں سے ان کے چپائے وہ انفس اور وہ خود بھی فلاحی سلون کیا پھر بھی یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے قدرتوں کا مالک ہے کہ ایک بے جان پانی کو بے جان زمین پر پیرا دیتا ہے اور وہ بے جان پانی بے جان زمین کے لیے جاندار بننے کا باعث بن جاتا ہے اور وہ لوگ یوں کہتے ہیں اور کہیں گے متاف کب ہوگا یہ فیصلے کا دن ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان یہ فیصلہ کب ہوگا یعنی قمت کب آئے گا کل کہ دیجیے یو ملفت فیصلے کا دن وہ ہے کہ جس دن کافروں کو کوئی فائدہ کوئی نفع نہیں ملے گا اور نہ ان کو فائدہ دے سکے گا ایمان اس وقت کا ان کا ایماندانہ وہ لمن ضرون اور نہ انہیں پھر کوئی ڈیل ملے گی اللہ فرماتے فعارض انہم سو ایسے منگروں کا خیال نکال دیجیے اپنے دل و دماغ سے منتظر اور دیکھتے رہیے انہم نہ منتظر انتظار ہے یعنی جو ایسے بے فکرے اور بےحص ہیں کے باوجود انتہائی مجرم اور مستوجب سزا ہونے کے فیصلہ اور سزا کے دن کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے راہ راست پر آنے کی کیا توقع ہے لہذا آپ فرض دعوت اور تبلیغ ادا کرنے کے بعد ان کا خیال چھوڑیے اور ان کے تباہی کی تباہی کے منتظر رہیے جس وہ اپنے ظام میں اللہ آپ کی تباہی کے منتظر ہے یہاں پہ سورہ سجدہ اپنے اختتام کو پہنچا و آفر دعوانا الحمد للہ سب المین